التا الل انسان یقیناً آیا ہے انسان پر کد انسان یقیناً آیا ہے انسان پر ایک لہذا زمانے کا کہ اس میں وہ کوئی چیز بھی ذکر کے قابل نہیں تھا لب مذکورا نہ محمد نہ محمد کی امت نہ پہلے رسول کوئی بھی نہیں اس کا پہلے ذکر نہیں تھا یعنی معلوم ہوا انسان کی ابتدا موت ہے اللہ کی ابتدا حیات ہے اور انتہا بھی حیات ہے انسان جو ہے اس کی ابتدا بھی موت ہے اور بھی دنیا میں موت ہے <تصفيق> الطا انسان ہی مزکور انلق نل انسان ہم نے بنایا انسان کو عورت مرد کے ملے ہوئے <سے> نب تلیح <علیہ> اس حال میں پیدا کیا کہ فج اللہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہو گیا ہم نے ہدایت کی ہے اس کو راستے کی یا تو وہ شکر کرے یا کفر کرے البتہ کافروں کے لیے اللہ نے بڑے بڑے توک بنا رکھے ہیں وسی اور جلانے والی آگ بنا رکھے ہیں. ان من نسن ہو بے عیب لوگ جو ہوں گے نا وہ ایسے پیالے پیئیں گے کا جو ہے جس سے ملاوٹ ہوگی کافور کی یعنی ایسے چشمے کی جو یشرب عباد اللہ جس سے اللہ کے پیارے بندے پیئیں گے یو فج اور جاری کر کے لے جائیں گے اپنے نئے سرے سے اپنے قریب نظرے وہ دنیا میں تھے نظر مانتے تھے تو پوری کرتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے اس دن سے ڈرتے تھے جس کا شر جو ہے نا مست ہماگیر شر سب کو پکڑنے والا و یوتھ ہے موت عامہ اللہ اللہ کی محبت میں آ کے مسکینوں کو کھانا کھلانا یتیمہ یتیموں کو کھانا کھلانا و اسیرا اور قیدیوں کو کھانا کھلانا اگر کوئی یار سارا کبھی مسکینوں کو دیتے ہو کبھی یتیموں کو کبھی کچھ وہ کہتے تھے انما لط محکم میں ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم سے تمہیں یہ خط دے رہے ہیں لا نورید منکم جزان تم سے ہم کو بدلہ نہیں مانتے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ کھانا کھا کے شکریہ دا کیا کرو یہ سارا کچھ ہمارا مطالبہ اللہ سے ہے ہم درتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے مار سے جو دن سخت ہوگا کم طریرہ اور نپیرنے والا ہوگا فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ بچا کے رکھے گا اللہ ان کو اس دن کی شرارت سے اس حال میں جزا دے گا ان کو جس کو جس وقت اس کے جب کے صبر کیا تھا جنترا ریشم اور باغ اس کی جزا میں دیں گے مد اس حال میں کہ وہ تک لگا کے بیٹھے ہوں گے سورج کو اور نہ ٹھنڈ زیادہ ہوگی بالکل درمیانہ موسم ہوگا وہ دانیت لٹک رہے ہوں گے اوپر ان کے سائے ان کے وہطفا قریب نیچے آ جائیں گے اس کے گوشے اور کے منہ کے قریب قریب والے منفی اور لوٹائے جائیں گے اوپر ان کے برتن چاندی کے اور کپ کانت کا نت شیشے کے شیشے بھی ایسا منفی زین جو چاندی کا بنا ہوا ہوگا کب خود وہ تدبیر اس کی کریں گے تقدیر تیار کیا ہوا جائیں گے پیالے جس کے اندر ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی ایناً ایناً ایناً ایسے چشمے سے جس کے اس چشمے کا نام ہوگا سلسبیلا پھر رہے ہوں گے اوپر چھوکریں مخلدو جو ہمیشہ ہی ایک حال میں زندہ رہنے والے ہوں گے جب دیکھے گا نا تو ان شوکروں کو تو یقین کرے گا تو لوہ لو یہ موتی چل رہے ہیں بکھرے ہوئے موتی ویزا ایت اور جب تو دیکھے گا نا اس وقت دیکھے گا نئی من بڑی نعمت اور ملک بہت بڑا یہاں آ ہے اللہ ہند سیاہ سون سن اوپر ان کے کپڑے ہوں گے کتنے سندر سین بریک ریشم کے کے اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے سبحان اللہ اور پلائے گا ان کو رب ان کا شراب انتہورا شراب ایسا جو وجود کو بھی پاک کر دے گا اور خود بھی پاک ہوگا ان نہ یہ تمہارے میم بدلہ ہے عملوں کا مشکورا جو آج ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہم نے آپ پر قرآن کیا ہے اس لیے مطلب یہ ہے کہ اتنا بہشت کا مزہ نہیں جتنا تجھ پہ قرآن دینے کا مزہ ہے ہاں اس لیے آپ فسٹ مرل حکم کا سب کریں اپنے رب, رب کے حکم کام آس من آپ کسی گناہ اور ضدی کی بات پہ اتوار نہ کریں وقت اور بکرتم وسیلہ سب و شام اپنے اللہ کی پاکیز کی بیان کرو نام یاد کرو ومن رات کو سجدہ کیا کرو سب دے لن رات کو لمبی جان کی نماز پڑھا کرو العادلہ یہ کافر بے ایمان یہ تو جلدی جلدی مانگتے ہیں نا بریائی وہ ضرور ہم یومن اور اپنی پیٹ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اس دن بھارے کو جو قیامت کا دن ہے نانو نہ نا ہم ہم نے ان کو بنایا ہے وہ شدت نا اصر اور ہم نے سخت کر دیا ان کی بناوٹ کو بدل ناسال جب چاہیں گے ہم تو ان کی مسل دوسروں کو ہی بنا دیں گے تبدیل کر دیں گے انکرہ یہ سارے احوال جو ہیں یہ نصیحت کے ہیں امن شاہ اتحظ ربی سبیلا جو چاہتا ہے تو اپنے رب کی طرف بے شک راستہ تلاش کر رہے اللہ مگر تمہاری ہمت کی بات نہیں اللہ چاہے گا توان علیمن حکیمہ شاہ رحمت ہی داخل کرے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں علیما ظالموں کے لیے Oh, That was tough to not figure <laughs>